يكون بقوته تعلمك ما لم تعلم كما تعلم وكان فضل الله عليه عظيم سبحان وقال الله تبارك وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابا وقال الله تبارك وتعالى هل اتاك حديث غساق اللہ تبارک و تعالیٰ سنورکو فلا تنسا وقال این علینا جمعه وقرآن ویفا اذا قرآناه فاتبه قرآن وقال اللہ تبارک و تعالیٰ ربنا اننا جب تو بنی قابو کا تب و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ دینی کتاب میں فیک اعلان قال تعالی وكذالک يختمك ربک ويعلمک من تعلیمہ الرہادی وقال في مقام اخر ويعلمه الكتاب بالاکم وتورات وابنجیل وقال وآتینا اول کتاب رحمتا من عندنا وانمتناه باللدن نائلما وفی الوصیح قال اللہ تبارک واتعالا وشارع لهم من الدین ما والصابحی نوحا وانمی یوم این اعليم وقال فی الوجادة انمینا یتبعون الرسول النبی الامی الذين يجدونه مبطوباً عندهم في الدورات والانجين وروا عنه عبدالله بن مسعود وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندر الله امران سمع منا شيئاً وقال سمع منا حديثاً فبلغه غيره فربحامل فقه إلى من هو أفقه منه وقال فبلغه كما سامعه فرب مبلغ او امن سامع من عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم ارحم خلفائي وقيل من خلفاءك يا رسول الله صلى الله عليه قال الذين ياتون من بعدي يرون الناس رواه وان عبد الله ابن عمرو بن العاص قال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بلغوا عني ولو آيه محدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج ومن كذب عليا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم علموا یس رو وسرو و بشرو نفر و نبی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ لرو شہیدن و نبن عباس کال صلی اللہ علیہ وسلم کا بے سنتی فسادی فل اجر و اخرجہ البََ ون ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمعون و یسم تم مجھ سے سنو گے شہابۂ کرام سے فرمایا اور پھر آگے تم سے سنا جائے گا تم حدیث مجھ سے سنو گے اور میری حدیث کو آگے تم سے سنا جائے گا وَيُسْمَعُ مِنَ و من الزین اور جنہوں نے تم سے سنی ہوگی پھر آگے ان سے سنا جائے گا وہ مِنَ و يَسْمَعُونَ الزین یسمعون من اللزین <مِنْكُم> اور پھر آگے ان سے میری حدیث سنی جائے گی اور اس کو سنا جائے گا جن لوگوں نے پہلے سنانے والوں سے سنا ہوگا یہ روایت اور سیمائے حدیث کو آکا علیہ السلام نے بیان فرمایا روا تبرانی و حاکم فماباد علماسون وسام جالا اسنادر ابلاغین ابلاغ وسنادہ حدیث کو اور قرآن کے علم کو لینا اور آگے پہنچانا اور صرف پہنچا نہ دینا سند کے ساتھ پہنچانا متصل اسناد کے ساتھ پہنچانا کہ سمے تو فلانن و سامع انفلاً و حد حد سَ فلان فلانن اخبر اُ فلانن و, حدسو حدسو فلانن و, فلانن و, فلانن و فلانن اسناد کے ساتھ اور اسناد معتبر اور معتمد کے ساتھ سنانا فرمایا حاضہ من خصوصیات المت المحمدی ہے. یہ خصوصیت صرف امت محمدی کو نصیب ہوئی ہے انبیاء ما سبق کی کسی امت کو اسناد کے ساتھ ابلاغ دین کی نعمت نصیب نہیں ہوئی تھی یہ عقل اسلام کے خصائص میں سے ہے فما من امتن من امم الانبیاء السابقین عانت لها هذه المنزله العلميه الرفيعه تبلغ دينها بالاسناد المتصل بين نبيها وبين علماءها وقد فضل الله تبارك وتعالى بها خير امه وشرف امتها بادابها من الصحابه الى المحدثين و ال محدسین من المت إلى المسندين ومن المسندين إلى السامعين. الاسام عین الصطفی دین و فی قول تعلیٰ اشارۃ الدین و اسناد الحدیث و روایت کال امام الاب محمد بن سیریں رحمہ اللہ و تعالی و بکال ان حاظل علم علم الاسناد اسناد کے ساتھ علم حدیث کو اور علم دین کو روایت کرنا ان حاظ ال علم دین الن ضرو اماں تاخون یہ قول امام محمد بن سیریں کا جو امام تابعین ہے اکابر کبار تابعین میں سے ان کا یہ قول امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں درج کیا ہے اور امام حاکم نے المدخل میں اور اس طرح جمیع آئمۂ حدیث اپنی کتب میں درج کرتے رہے مگر مقدمہ صحیح مسلم میں آپ کا قول درج ہے یہاں بر صبیل تذکرہ دوران خطبہ چونکہ گفتگو بھی شروع ہو چکی میں عرض کر دوں یہ بات بڑی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے چونکہ سے بخاری عقائد پر ہے دورہ صحیح بخاری تو پہلا نقطہ لکھ لیں جو خطبہ سے متعلق امام ابن سیر کا قول جس کے راوی خود امام مسلم ہیں خطبہ صحیح مسلم میں ان نازل علم اے علم علم ال ان ناز العلم دین فنزر امن تعقض و وہ لوگ جو اکابر مشائخ علماء آئمہ محدثین ان کے حوالے کو اور ان پر اعتماد کرنے کو اور اپنے علم اور عقیدہ کی تصحیح یعنی اس کی صحت ان کے حوالے سے اس کی صحت کو قائم کرنے کو شخصیت پرستی سمجھتے ہیں یہ ایک مغالطہ پایا جاتا ہے اہل بعض اہل علم میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف قرآن اور سنت کی نص ہے قرآن آیات اور عادیث نبوی کا متن نص وہ دین ہے اس تصور کی نفی کی ہے امام ابن سیرین نے اور امام مسلم نے اس تصور کی بولیے نفی کی ہے حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں آپ اہل علم میں جانتے ہیں ایک کو کہتے ہیں سند یا اسناد اور ایک کو کہتے ہیں متن متن وہ حصہ حدیث ہے جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ہوتا ہے ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہول متن وہ جو مضمون ہے جو آکالیہ السلام نے فرمایا السلاۃ و اماد الدین یہ کلمات متن حدیث ہیں من کا سلاۃ فقد قفر یہ کلمات متن دین ہیں لن با بہد کم نہ ہرن کا من درن ہی شعیون لا کالا ذلك کا مسل الخمس یم اللہ بہن الخطا یہ متن ہے حدیث کا آک ع سلام نے فرمایا لا یو مین ودم حتہ اکونا حباح من والی وی وناس اجماعین یہ ہے متن آپ سمجھ گئے نا بات آکا علیہ السلام کا فرمان جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یا آپ کا فعل مبارک آپ کا عمل جو منقول ہوا یا آپ کی تقریر وہ مضمون نفس مضمون اس کو متن کہتے ہیں یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے جیسے قرآن آیات ہیں اور سند یا اسناد کیا ہوتا ہے بات یاد رکھ لیں کہ اسناد میں یا سند میں حضور السلاۃ وسلام کے کلمات مبارکہ میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا اسناد میں فرمان رسول میں سے ایک لفظ بھی شامل نہیں ہوتا اسناد یہ ہوتا ہے اسناد حضور علیہ و اسلام سے جس صحابی نے سنا اس صحابی کے نام سے شروع ہوتا ہے ان سے جس نے سنا اس سے جس نے سنا اس سے جس نے سنا, جس نے سنا اور آگے پھر امام بخاری نے جن سے سنا پھر امام بخاری یہ امام مسلم یا جو صاحب کتاب ہیں تو اسناد میں یاد رکھ لیں دین کی کوئی تعلیم نہیں ہوتی دین کا کوئی مضمون نہیں ہوتا احکام شریعت میں سے کوئی حکم نہیں ہوتا اسناد میں فرائض و واجبات اور سنن و نوافل اور مستحبات میں سے کوئی شے اسناد میں صنعت میں بیان نہیں ہوتی اور تعلیمات اسلام میں سے کوئی تعلیم اسناد کا حصہ نہیں ہوتی اسناد ایک چین ہوتا ہے زنجیر اشخاص شخصیتوں کے ناموں کا اسناد کیا ہے شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہے سمیت انفلان ان فلان ان, ان فلان ان, ان فلان انفلا ان ان ان ان ان ان ان تو اسناد شخصیتوں کے ناموں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے چین اس کو اسناد بولتے ہیں اب آپ سمجھ گئے نا بات اسناد میں دین کی تعلیمات میں سے کوئی تعلیم نہیں ہوتی اسناد صرف شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں شخصیتوں کے نام ہوتے ہیں اب وہ جو شخصیتوں کے نام ہیں اس چین کو اسناد کہتے ہیں اب اس اسناد کو امام ابن سیری فرما رہے ہیں اور امام مسلم فرما رہے ہیں ان نہ علما ان اللہ کے بندوں کے ناموں کی جو فہرست ہے فرست کو جاننا اور ان کے ناموں کو یاد کرنا اور ان کے ناموں کے سلسلے سے منسلک العلم دینن یہ دین ہے یہ دین ہے اب جو ہم سمجھے ہوئے ہیں ہمارے سمجھ کے مطابق دین جہاں اسناد ختم ہوگی اور کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات آئیں گے اور پھر جو بیان شروع ہوگا ہمارے مقرر کردہ پیمانے کے مطابق دین وہاں سے شروع ہوتا ہے بولیے دین وہاں سے شروع ہوتا ہے امام ابن سیری نے اور امام مسلم نے اسی تصور کی نفی فرما دی فرمایا تم نے جسے دین سمجھا ہے اس تصور کا تو مدار ان شخصیتوں پر ہے جنہوں نے تم پر پہنچایا ہے اگر وہی معتبر نہ رہی تو متن کہاں سے معتبر ہوگا اگر وہ شخصیت خود قابل اعتماد نہ رہی تو متن کا سے قابل اعتماد ہوگا اور تم مارا اس مطن سے کس طرح ادراک ہوگا لہذا فرمایا بے شک متن میں تعلیم ہے مگر دین تعلیم کے متن سے نہیں تعلیم کی سند کا نام ہے اور سند کیا ہے سند شخصیتوں کا نام ہے سند۔ اب اس پر امام مسلم کا یہ روایت بیان کر کے یہاں میں ایک حدیث ابن ماجہ کی کوٹ کر رہا ہوں اگر تمام لوگوں کی رسائی امہات القتب تک نہ ہو تو یہ میری حدیث کی جو کتاب میں نے مرتب کی ہے المنہاج السوی یہ چھ سو سال کے بعد مشکات المصابی کے بعد حدیث پاک کا پہلا کمپینڈیم چھ صدیوں کے بعد مرتب ہوا ہے. اس کتاب المنہاج السوی کا صفحہ چونتیس یاد رکھ لیں لکھ لیں صفح چونتیس فصل فی حقیقت المان حقیقت ایمان کی فصل ہے اس میں میں نے روایت کی ہے حدیث لی ہے امام ابن ماجہ سے امام تبرانی سے اور امام بحقی سے اور ابن ماجہ چونکہ سیاستہ سے ہیں اصحاب سیاح میں سے تو امام ابن ماجہ نے یہ حدیث اپنے مقدمہ میں درج کی ہے بابن فی ایمان بڑی ایمان افروز حدیث ہے اب میں متن متن نہیں اسناد کی بات سمجھا رہا ہوں اسناد ہی بتاؤں گا روایت کرتے ہیں امام ابن ماجا ان عبد السلام ابن ابی صالح اب الحروی ان علی ابن موسا الریدا ان ابی ہے ان ابی ہے اے موسا القاظم ان جاف ربن محمد الصادق ان ابی ہے اے المام محمد الباقر ان ابی ہے یعنی علی ابن الحسین اے امام زین العاب دین ان ابی ہے اے المام حسین ان ابی علی ابن ابی طالب کال قال رسول الله اللہ الله عليه علیہ وسلم اس کے بعد پھر آگے حدیث ہے ایمان الامان و ما عرفۃم بالقلب و قولم بال یہ بیان کر کے امام ابن ماجہ لکھتے ہیں کالا ابوسلط الحروی یعنی امام ابن ماجہ کے شیخ جن سے یہ حدیث امام ابن ماجہ نے لی وہ لکھتے ہیں کالا سلط الحروی لو کوریا حاضل اسناد الام مجنون لبرا امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سند ہے اس حدیث کی متن نہیں کیا متن نہیں کہ الا ایمان و معرفت بالقلب و قول باللسان و عمل بالارکان نہیں اس کی بات نہیں کی فرمایا صرف اس کی سند کون سی امام علی بن موسی رضا امام موسی کاظم امام جعفر الصادق امام محمد الباقر امام علی زین العابدین امام حسین اور سیدنا علی ابن ابی طالب محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف یہ سند پڑھ کر کسی دماغی مریض پر مجنو پر دم کر دیا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا اب آپ کو ایک دم بھی مل گیا نیا لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ اس دورہ سید بخاری کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ امام بخاری کا اب چونکہ میں باقی کتب سیاحت و پڑھا نہیں رہا اس موقع پر اللہ کو کیا منظور ہے شاید کبھی نصیب ہوا اور علماء میں یہ ذوق بڑھ گیا اور ان کو یہ طلب اور پیاس بڑھ گئی تو اسی طرح شاید کسی آئندہ موقع پر میں دورہ صحیح مسلم بھی رکھ سکتا ہوں پھر کسی اور موقع پر دورہ صحیح جامع ترمزی بھی ہو سکتا ہے مگر بتانا مقصود یہ ہے کہ اس پر مطالعہ کریں گے ہم تین دن کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا امام بخاری کا نام لینا اور روب کے لیے کثرت کے ساتھ ان کا نام استعمال کرنا آسان ہے مگر امام بخاری کو جاننا مشکل ہے اس دورہ میں جانیں گے اسی طرح اصحاب سیاستہ کو جانیں گے تو آج اس سے پتہ چلا ایک امام مسلم کا پتہ چل گیا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے امام مسلم شخصیت پرست نہیں تھے مگر شخصیت پرست نہ ہو کر وہ فرماتے ہیں کہ دین انہی اللہ والوں کے نام کا نام ہے یہ جو احل اللہ ہیں جن کے ذریعے دین پہنچا ان کے اسناد کو دین کہتے ہیں اور یہ جو قول ہے امام ابن سیری کا اور امام مسلم کا صرف لکھوا رہا ہوں یہ قول حدیث کے بارے میں یہ قول شرع ہے تفسیر ہے قرآن مجید کی اس آیت کی اہ دن اسرات المستقیم سیرت اللزینہ ان علیہم یہ اس کی تفسیر میں لکھ لے یہ اس کی تفسیر ہے سرات الزین انعمت امت علیہم اللہ رب العزت نے اسرات المستقیم نہ قرآن کو کہا نہ حدیث اور سنت کو کہا سرات المستقیم کہا سرات الزین ان امت علیہم نیک شخصیتوں کے راستے کو اللہ والوں کے راستے کو کہا سرات مستقیم کیا اہل اللہ کا راستہ سرات مستقیم ہے جو قرآن نے تعریف دی تو اس کی تفسیر امام ابن سیری نے کی العلم دین اور اس کی روایت امام مسلم نے کی اس کی روایت اور اس پر جو سند ہے یہ امام ابن سیری کا قول تھا یہ امام مسلم کا کال تھا اس پر قرآن مجید کی آیت آگئی اور اب اس پر سند خود اللہ کا ایک اور قول پیش کرتا ہوں ان نہاض الم دین ان کے یہ علم دین ہے اللہ رب العزت نے چاہا کہ میں اپنی توحید کو بیان کروں کیا سو اس نے جس مضمون جس صورت میں اپنی توحید بیان کی اس صورت کو سورت الخلاص کہتے ہیں وہ متن ہے بیان توحید کا متن ہے اور توحید اللہ کا ایک ہونا اس کا مضمون شروع ہوتا ہے حول عہد سے کس سے وہ اللہ ایک ہے اللہ و لم ی لد ولم یو لم یق الح کف ون یہ پورا مضمون ہے متن ہے بیان عقیدہ توحید کا مگر صورت شروع ہوتی ہے حول سے نہیں کس سے کل کل میں نہ وحدانیت کا معنی ہے نہ توحید کا معنی ہے نہ کوئی عقیدہ ہے نہ اس بات توحید ہے نہ نفی شرک ہے لفظ کل میں ان میں سے کوئی مضمون ہی نہیں ہے قل کا معنی ہے حضور کو فرمایا جانا محبوب تم بتا دو آپ فرما دیں تو یہ جو قل ہے آپ فرما دیں یہ سند ہے اگلا حصہ اس کا متن ہے اِنَّ العلم دین تو اللہ نے فرمایا کہ اگر توحید لینی ہے تو قل سے لو چونکہ قل میں اسناد ہے یعنی سامعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالیٰ اخبر اللہ اکبر اللہ تعالی ان وحدانی عبارت تقدیری ہے. اللہ نے حضور کو خبر دی اور فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں میں ایک ہوں تو وحدانیت کا بیان مضمون متن آگے آیا اور قل میں اس کا حضور کو فرمانا کہ آپ کہہ دیں یہ درجہ یہ ہے بہ اسناد ب اسناد یہ اسناد کے رتبے میں ہے قل اور ہود متن کے رتبے میں ہے تو یہ خیال کہ دین میں شخصیت پرستی یہ پرستی کا لفظ ہم نے اپنے آپ سے لگا لیا اگر پرستی کو نکال دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے پرستی کو نکال دیں پرستش تو ہے ہی نہیں وہ تو صرف اللہ کی ہے اگر پرستی کا لفظ ہٹا دیں تو دین سارا شخصیتوں کا نام ہے کیونکہ سند شخصیتیں ہیں خواہ وہ پیغمبر ہوں خواہ وہ صحابہ ہوں حضور نے فرمایا علیکم بسنتی سنتی و سنتی الخل اراشدین المحدی یہ سب شخصیتیں ہیں یہ سب شخصیتیں ہیں فرما انی تو فی کتاب اللہ و عطرتی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک میری عطرت و اہل بیت تو اہل بیت شخصیتیں ادھر فرمایا میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت یہ دین ہے تو خلفائے راشدین شخصیتیں تو پچہتر فیصد سے زائد حصہ دین کا اور تعلیمات دین کا شخصیتوں پر یہ اسناد کی حمیت ہے تو یہ ایک آ گیا بیان پھر اسی طرح یہ قول تھا امام ابن سیری کا اب دوسرا قول اسے بھی امام مسلم نے ہی روایت کیا مقدمہ میں بان عبد اللہ بن المبارک قال الاسناد من الدین اسناد دین میں سے ہے اسناد دین میں سے ہیں اور من بھی ہوتا ہے ہو اسنادین اسناد ہی دین ہے اسناد لن شاہ شاہ اگر سند نہ ہوتی تو جس کے جو جی میں آتا وہ کہتا پھرتا یہ جو قدخن اور قید لگ گئی ہے وہ یہ ہے اس لیے لمن شاء لقال من شاہ المن کس نے کہا کیا کہا تو فرمایا دونوں پر دھیان کیا کرو بعض لوگوں کی سوچ ہوگی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا یہ دیکھو کہ کیا کہا نہیں امام مسلم اور امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث وہ فرماتے ہیں کہ دونوں دیکھو ایک سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس نے کہا اور پھر دیکھو کہ کیا کہا کیا کہا یہ متن ہے کس نے کہا یہ سند ہے یہ مدار دین ہے پھر امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا فرمایا کال اب بیننا و القوائم اسناد کہ جو ہمارے اور قوم کے درمیان ستون ہے دین کے وہ اسناد ہیں وہ سند ہے پھر امام سفیان سوری ہو و امیر المو فی فل یہ وہ لوگ ہیں جن کو امام بخاری سے بہت پہلے امام بخاری سے بہت پہلے امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ ملا تھا مصطلحات فن حدیث میں جو درجات ہیں محدثین کے ان میں سب سے اونچا اور آخری درجہ امیر المومنین فی الحدیث ہے اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے امیر المومنین فی الحدیث امام سفیان سوری کو بھی کہا گیا اور امام عبداللہ بن مبارک کو بھی کہا گیا اور آپ کے علم کے لیے بات کر دوں کہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث ہوئے مگر ان سے بہت بعد میں جا کر آئے تو جب امام بخاری ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے ان کی ابھی ولادت بھی نہ ہوئی تھی ان سے پہلے حدیث نبوی کو روایت کرنے والوں میں جو امیر المومنین فی الحدیث تھے امام عبداللہ بن مبارک اور امام سفیان سوری یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے آلاندلہ! آلاندلہ! آلاندلہ! یہ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کے مصاحبین تلامزہ اور مستفیدین میں سے تھے <تصفی> اور امام عبداللہ بن مبارک معروف مذہب فقی کے امام تھے ان کا فتوا فقا حن فی پہ ہوتا تھا انہوں نے فرمایا کالا السناد ولاح المن فیضا لم فی یقن انہوں نے فرمایا اسناد سند یہ مومن کا اسلحہ ہے اگر مجاہد کے پاس اسلحہ نہ ہو تو جہاد کیسے کرے گا سمجھانے کا مقصد یہ تھا جو روایت حدیث علم حدیث علم دین علم تفصیل جتنا علم دین ہے اس کا مدار سند پر ہے اس کا مدار بولیے سند پر ہے سند کے بغیر کوئی چیز قبول نہ کی جاتی تھی اور امام مسلم نے ہی مقدمہ صحیح مسلم میں حوالہ لکھنے یہ بھی بیان کیا فرمایا اب یہ بات بڑی خاص ہے فرمایا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا فتنہ وزِ حدیث کا اشارہ اس طرف ہے اور فتنہ ابتدا کا فتنہ بدعت اور فتنہ وض الحدیث جھوٹ بولنے کا جب تک فتنہ پیدا نہیں ہوا تھا تو فرماتے وہ دور خیر القرون کا دور تھا صحابہ تھے پھر تابعین تھے پھر طبا تابعین تھے خیر القرون نے ثم سم الزین ثم سم الزین جلون تو ادوار خیر تھے تو ضرورت اس وقت پیش نہیں آتی تھی پوچھنے جی کی کہ تمہاری سند کیا ہے تم نے یہ بات کس سے سنی چونکہ ہر شخص صادق تھا صدوق تھا عادل تھا سقا تھا موتبر تھا اور ہر ایک کی بات مقبول تھی یہ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ یہ جو بات کہہ رہے ہو کس سے سنی فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اب ہم کسی سے بات قبول نہیں کرتے یہ بات اہم ہے دین کی بات کسی سے قبول نہیں کرتے آج تو وہ دور ہے کہ جس کو سند کا سند کے معنی کی بھی خبر نہیں ہے وہ بھی دین منتقل کرتا ہے اور دین بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو دین پر اتھارٹی سمجھتا ہے ہر شخص متحد بنتا ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے دین کے اندر کہ دین کے قوائم کو گرا دیا گیا ہے جب ستون اور دیواریں گر جائیں جو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی تو امام مسلم فرماتے ہیں اور میں سب وہی ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں جن کو جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اور جن کی سند سے بات کی جاتی ہے نام درست لوگوں کے لیے جاتے ہیں بات غلط کی جاتی ہے بخاری اور مسلم کے نام سے بات کی جاتی ہے انہیں کی بات کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا جب فتنہ پیدا ہو گیا تو ہم کسی سے جب اس کی بات سنتے دین کے بارے میں تو قبول نہیں کرتے تھے قبول نہیں کرتے تھے جب کوئی شخص کوئی بات کرتا تفسیر کرتا شرح کرتا روایت کرتا تو ہم اس سے پوچھتے سب مولنا رجالکم اپنے رجال بتاؤ اپنی صنعت بتاؤ تم نے کس سے لیے ہے تو وہ بات پر دھیان نہ دیتے شخصیتوں پر دھیان دیتے کہ کس سے لی ہے آگے لفظ سنیے فیون زر و الا حدیثوں اگر تو اس کے رجال اس کی اہل اہلسنت سے ہوتی تو امام مسلم کہتے ہیں پھر اس کی حدیث قبول کی جاتی تھی کہ یہ اہل سنت سے ہے فیون زر و فلاں یو خز اور اگر اہل بدعت سے ہوتی تو ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی تھی تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ یہ جو میراد شریف آپ نے کر لیا عرس مبارک کر لیے حلقات یا ذکر قائم کر لیے بزرگوں کے طور طریقے پر چل پڑے وظائف کر لیے تو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں ہیں تو انہوں نے بدعت کا معنیٰ نہیں سمجھا یہ حدیث آگے آئے گی بخاری میں بیان کروں گا تو بدت تو کوئی ایسی شے ہے جو امام مسلم سے بھی پہلے تھی بدت تو کسی ایسی چیز کا نام ہے جو بہت پرانی ہے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ سید محمد و العلیہ و اصحاب ہی اشہد العد السقات و اطباحی اہل صدق و ال اعتبار و المطابعت صدور المعارف و المن غریب عزیزن الشرك جا شرکی وہ سارا قول و عمل و كل واحد منحم صحیح و حسن و جیتن و قبیََََ و صالحن و یہ سب مصطلاحات حدیث ہیں یہ آج کے اس دورہ سیل بخاری کا خطبہ معاشرہ اس کے ساتھ ہم اللہ ہرب العزت کی توفیق سے اور اس کے اذن سے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے دورہ سید بخاری کے سلسلے میں ابتدائیہ اور افتتاحیہ عرض کرنے والا ہوں جس کا تعلق امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے احوال کے ساتھ ہے اس کے اندر بعض نکات اور بعض موضوعات انتہائی اہم ہیں خاص علماء اہل سنت کے لیے اور بطور خاص علماء احناف کے لیے اس ابتدائیہ میں جو احوال البخاری سے متعلق ہے اس کے اندر کئی مغالطے ہیں بہت علمی مغالطے ہیں عقائد کے باب میں اور فقہ حنفی کے باب میں جو اس ابتدائیہ میں انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ بطفی کے از رفع کرنے کی کوشش کریں گے میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اور مشائق اعظام اور اساتذہ اور اکابر برطانیہ سے اور پاک و ہند سے بڑے بڑے شموس و اقمار بڑے بڑے سورج چاند اور ستارے جمائیں اور مشایخ اور فضلہ اور سامعین اور مستمعین اور مصطفی دین اہل علم جمائیں تو میں آپ کو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور حق بات تو یہ ہے کہ مبارک مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ مجلس حدیث رسول صلی اللہ علیہ و سلم میں آئے ہیں اور سمائے حدیث کے لیے اور فاہمِ حدیث کے لیے آئے ہیں روایت جیسے مفتی صاحب نے بتایا روایت حدیث کے لیے بھی اور درایت حدیث کے لیے بھی اور یاد رکھ لیں روایت حدیث میں امام بخاری سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا اور درایت حدیث میں امام ابو حنیفہ سے بڑا امام کوئی نہیں ہوا یہ ایک پتے کی بات ہے ایک جملے میں لکھ لیں روایت حدیث میں امام بخاری امیر المومنین ہے اور درایت حدیث میں امام اعظم ابو حنیفہ امیر المومنین ہے اور امام العمہ ہیں تو دونوں اقابر ہستیوں کا محدسین کا اور فوکہا امہ فوکہا کا ان کا جو فیض ہے اس میں سے تھوڑے خوشہ چینی کرتے ہوئے ہم آپس میں بانٹیں گے اور میرے لیے تو یہ سعادت ہے کہ علیہ السلام کی حدیث پاک سے برکت ہوگی نصیب اور اتنے اقابر اور مشائق اور صلیحہ اور علماء بیٹھے ہیں ان کی مجلس اور صحبت میں جو لمحے میں بیٹھا گزار رہا ہوں وہ میرے لیے باعث بخشش ہو جائیں گی تو یہ جو مقدمہ ہے گویا دورہ سعید بخاری کا جس کو میں نے ابتدایہ یا افتتاحیہ کہا یہ عقائد اور فکا انفی کے بعد اصولوں کے اعتبار سے بہت عام ہے پھر ہم بخاری شریف میں داخل ہو جائیں گے اور بخاری شریف کا دورہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم منتخب احادیث جو عقائد کے مضمون اور عقائد کے موضوع پر ہیں ان میں سے جتنی ممکن ہو سکا گو میرے پاس نشان تو سب کے ہیں درج ہیں مگر پانچ سیشنز میں جتنا ممکن ہو سکا عقائد کے موضوع پر احادیث بخاری کا دورہ کریں گے اور ہمارا طریق زیادہ تر فوائد الحدیث پر ہوگا بعض بعض خاص مقامات پر زیادہ تفصیل میں اور شرح میں اور علمی اور فنی دقائق میں جاؤں گا بعض خاص مقامات پر جہاں اشد ضروری ہوگا اگر اس کو زیادہ پھیلا دیا تو پانچ دن میں پانچ حدیثیں ہی بیان ہوں گی پھر اگر زیادہ تفصیل میں جانا شروع کیا تو ہر رو ایک دن ایک حدیث پر گزر جائے گا لہٰذا اکثر تیزی سے قرات کریں گے حدیث کی آپ سما کریں گے ان کے معنی مطالب کے ساتھ توجہ دوں گا فوائد پر علمی فوائد اس میں سے استمباد کیا ہوتا ہے استخراج کیا ہوتا ہے استدلال کیا ہے عقائد کے کیا کیا فروع اور کیا کیا اصول اس میں سے ثابت ہوتے ہیں یہ تیزی سے لکھواؤں گا اور ان میں جو بعض مہمات ہوں گی اہم موضوعات ہوں گے ان کی شرح میں دلائل میں اور کتب سیاستہ کے ساتھ موازنہ میں اور پھر کتب حدیث میں پھر صحابہ تابعین تبہ تابعین اور آئمہ کے اقوال اور تصریحات تک خاص خاص کوئی ایسی جگہ آئے گی تو اس میں جاؤں گا انشاءاللہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی آپ کا اس میں گرامی ہے امام ابو عبداللہ اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بخارا میں آپ کی ولادت ہوئی ایک سو ہجری میں میں واقعات میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہزارہ سینکڑوں کتابوں میں درج ہیں ان کے حوالے حیات اور وفات ہوئی آپ کی دو سو چھپن ہجری میں دو سو چھپن ہجری میں وفات ہوئی سمرکند کے قریب تین فرسخ کے مقام پر خرطن کا ایک گاؤں تھا اس وقت ابھی وہاں آپ کا مزار اقدس مدفون ہوئے مجھے آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہونے اور اس کی زیارت سے شرف یاب ہونے کا موقع ملا ہے اہم چیز جو جہاں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین فی الحدیث ان کے والد گرامی ان کا نام تھا اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ کیا نام تھا آپ کا نام ہے محمد بن اسماعیل اور آپ کے والد گرامی کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم یہ اہم بات ہے. امام بخاری کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم وہ خود بھی اکابر ائمہ حدیث میں سے محدسین میں سے تھے اور متعدد ائمہ محدثین اور شیوخ سے اخذ کرنے کے علاوہ بطور خاص جن تین اساتذہ سے انہوں نے اخذ کیا اخذ فیض علمی استفادہ کیا تلمز کیا شاگردی کی اور سما کیا تین اساتذہ بطور خاص ان کے نام صرف کوٹ کر رہا ہوں ان میں ایک امام حماد بن زید ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کے والد گرامی امام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ البخاری ان کے ایک شیخ امام حماد بن زید ہیں دوسرے شیخ ان کے استاذ وہ امام عبداللہ بن مبارک جن کی صحبت میں دیر تک رہے علم لیا اور تربیت پائی اور ان کے تیسرے شیخ اور استاذ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ امام مالک بن انس یہ جو تین شیوخ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کے ان کے بارے میں ایک ایک بات ذین نشین کر لیں کہ امام حماد بن زید نامور استاذ ہیں امام بخاری کے والد گرامی کے وہ معروف شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں اس میں آئی رجال اور آئی مِ اسما کہ ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے اور دوسرے استاز اور شیخ حضرت اسماعیل بن ابراہیم البخاری کے وہ امام عبداللہ بن مبارک وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور فیقہ حنفی کے امام میں آپ کو تفصیل میں اس موضوع پر نہیں جاؤں گا چونکہ میں مفصل چار چار گھنٹے کے درس دو درس امام فی الحدیث کے موضوع پر امام اعظم کی شان میں دے چکا ہوں ایک میں تو حضرت آپ موجود تھے لاہور ایک یہاں کیا تھا چار گھنٹے کا درس ہوا تھا یہاں اور جس مقام پر جا کے امام فی الحدیث کے بیان کو میں نے ختم کیا وہ قسط اول بنی اس سے آگے اس مضمون کو لاہور میں شروع کیا اور چار گھنٹے کا مضمون وہاں بیان ہوا اس میں امام بخاری کے جمی توروں کے شیوخ میں نے مفصل کتب کے حوالے سے درج کیے آپ کو اگر تفصیل درکار ہو تو ان خطابات کو سنیں کتاب چھپ رہی ہے مکمل کتاب میری چھپ رہی ہے امام فی الحدیث پر تو امام عبداللہ بن مبارک بھی امام اعظم کے شاگرد اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں اگر کوئی سوال کر دے کہ یہ کیسے ثابت ہے کوئی ایک حوالہ یہ دونوں امام عبداللہ بن مبارک کا امام اعظم کا شاگرد ہونا ان سے سما کرنا اور امام حماد بن زید کا امام اعظم کا شاگرد ہونا سیما کرنا ان دونوں چیزوں کو خود امام بخاری نے اپنی کتاب اور تاریخ القبیر میں بیان کیا بس ایک ہی کافی ہے ریفرنس میں نے تو درجنوں ریفرنسز دی ہیں اپنے خطابات میں مگر آج کی نشست کے لیے ایک کافی ہے خود امام بخاری نے توثیق کی ہے اور سانین ام اسما اور اجال میں سے امام ابن عبد البر بولیے امام ابن عبد البر اندلسی وہ روایت فرماتے ہیں یہ ان کی کتاب معروف کتاب ہے جامع بیان و فدل ہی جامع بیان العلم پر امام ابن عبد البر کرتبی کی معروف کتاب ہے اہل علم کے ہاں اساتذہ اور شجوخ کے ہاں متداول ہے اس کتاب کی جلد دوم۔ اور صفہ دو سو انانوے پر امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں امام علی ابن المدینی سے اور امام علی بن المدینی یہ اپنے وقت کے حدیث میں حجت اور امام تھے اور فن حدیث میں اور فن اسماء اور اجال میں اور فن اسانید میں ائمہ محدسین ان سے تصحیح لیتے تھے اور یہ امام بخاری کے شیخ ہیں امام بخاری کے شیخ ہیں میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں امام ابن عبد البر کے حوالے سے امام بخاری کے شیخ امام علی بن مدینی وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روا ان حصوری و ابن المبارک و حماد ابن زید و زئی و حسین و وکی و کضا و کضا فرماتے امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت کیا امام سفیان سوری امیر المومنین فی حدیث نے اور امام اعظم سے روایت کیا امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی حدیث نے اور امام اعظم سے سما کیا امام حماد بن زید نے اور یہ دونوں امام بخاری کے والد گرامی اسماعیل بن ابراہیم مغیرہ کے شیخ ہیں یہ تعارف ہے امام بخاری کس ماحول علم کے کس ماحول میں انہوں نے پرورش پائی ہر چند کے آپ کے والد گرامی کی وفات آپ کے بچپن میں ہو گئی اور تیسرے میں نے عرض کر دیا امام مالک ان کے شیخ تھے اور امام مالک امام اعظم کے جلیس تھے ہم مجلس اور مصاحبین میں سے تھے اور امام اعظم کے مداہین میں سے تھے اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بچپن میں والد گرامی ان کے وصال فرما گئے والدہ نے پرورش کی اور چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے اب دوسری بات عمر تھوڑی تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ آپ نابینا ہو گئے تھوڑی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ ولی اللہ تھی امام ابن جرسکلانی سے لے کر جملہ نے بخاری نے بغیر کسی اختلاف کے لکھا ہے ولی اللہ تھی اور صاحب کرامات تھی تو بخاری صحیح بخاری جیسی کتاب کا لکھا جانا اتنے بڑے کام ولیوں سے یا ولیوں کی اولادوں سے ہی ہوتے ہیں آپ نابینا ہو گئے جب بینائی جاتی رہی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی روئی دعائیں کی اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ ماجدہ کو اور انہوں نے خواب میں بشارت دی زاہدہ بی بی اے عبادت گزار ولیہ یا اٹھ تیرے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری کی آنکھیں لوٹ آئی صبح اٹھی تو ان کی آنکھیں بنا ہو گئی تھی گویا امام بخاری کی علمی زندگی کی ابتدا خواب کی برکت اور کرامت سے ہوئی ہے یہ دوسرا نکتہ لکھ لیں کرامت کا انکار یا اولیاء اور صلیحہ کے رویا صالحہ کا انکار نیک خوابوں کا انکار اور کرامات کا انکار آپ سمجھ رہے ہیں بات کو اس کا انکار کرنا امام بخاری کی پوری زندگی کا انکار ہے یہ دو نقطے ذہن میں رکھ لیں احوال البخاری میں تیسرا نقطہ جو بہت خاص بیان کرنا چاہتا ہوں وہ تالیف صحیح بخاری کے باپ میں امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھی الجامع الصحیح اس بخاری شریف کے لکھنے کا جو سبب ہے ایک استاذ کی خواہش تھی ضرورت تھی اپنی جگہ ہے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا مگر سی بخاری کے لکھنے کا سبب بھی امام بخاری کا ایک خواب بنا سو جو لوگ صالح صالحین کے خوابوں کا انکار کرتے یا مذاق اڑاتے ہیں انہیں سی بخاری کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہیے سی بخاری لکھی ہی گئی یہ خواب کے نتیجے میں آقا علیہ و اسلام کی زیارت ہوئی اور زیارت میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس زیارت کا واقعہ اس کی تعبیر یہ تھی کہ آپ احادیث نبوی کا جو ذخیرہ تھا اس میں سعید اور سقیم کو جدا جدا کر رہے ہیں یہ تعبیر تھی چنانچہ اس زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وََََََََِ وسلم سے موٹیویٹ ہو کر اور اس خواب کے نتیجے میں امام بخاری نے سى بخاری کی تعلیف کا آغاز کر دیا ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں اسی ضمن میں ایک بات اور آگے لے لے پھر عمر بھر سولہ سال لگے سی بخاری کی لکھنے میں تعلیف میں عمر بھر اپنے لباس کے اندر حضور علیہ السلام اسلام کا موہ مبارک ساتھ رکھا اس سے ان کا عقیدہ معلوم ہو جائے کہ ساری زندگی امام بخاری نے چونکہ ہمہ وقت ان کے اسفار سفر اور جہود اور مسائی حدیث نبوی کی ترتیب سے تھی اور تدوین پہ عمر پر آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنے لباس کے اندر سیے رکھا جیسے سیدنا خالد ابن ولید نے آقا علیہ السلام کا منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا تھا یہ بات ہمیشہ عمرے م... پوری عمر حضور کا منہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس میں رکھا اس کی تصریح اور بیان امام ابن حجر اسکلانی نے خود مقدمہ فتح الباری میں کیا یہ حوالے نوٹ کرتے جائیں مقدمہ فتح الباری میں خود کیا ہے. امام ابن اسکلانی نے اور امام بخاری نے صحیح بخاری عادیث تو پوری دنیا کے سفر کر کے جمع کی مگر جب مسودہ تیار کیا مسودہ جب لکھا مرتب کیا اور تکمیل کی تو یہ کام کہاں کیا ابتداء امام بخاری نے صحیح بخاری کے لکھنے کی حرم مکہ میں کی اور تکمیل حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کر کی اب قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو ناپسندیدہ یا مکرو یا ناجائز جاننے والوں کا کم سے کم کوئی تعلق صحیح بخاری سے نہیں بنتا یہ بات سمجھ میں آئی ہے امام بخاری نے خود بیان فرمایا خود بیان فرمایا کہ میں نے اپنے ابواب لکھ لیے پھر جب اس کو فائنلائز کیا تراجم الابواب لکھے اور پھر ابواب کی ترتیب بنائی تو آخری جو فیس تھا بخاری شریف کی تکمیل کا اور آخری نظم و ترتیب کا فرماتے ہیں ان دا قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے لکھا نہیں فرمایا قبر نبی کے پاس بیٹھ کے لکھا ابتدا کے لیے فرمایا کہ حرام کعبہ میں کی مسجد حرام میں تو جب فرمایا کہ ابتدا مسجد حرام میں کی تو چاہیے تھا کہ یوں ہی فرماتے کہ اس کی تکمیل مسجد نبوی میں کی میں علمی بات بتا رہا ہوں یہ الفاظ کا فرق بتا رہا ہوں اور معنوی دلالت سمجھا رہا ہوں جب ابتدا کے لیے فرمایا کہ مسجد حرام میں کی لکھی بیٹھ کر تو جب تراجم البواب اور ترتیب ابواب اور تکمیل صحیح بخاری کی جب بات کی امام بخاری نے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کام میں نے مسجد نبوی میں کیا امام بخاری نے یہ نہیں کہا آپ نے فرمایا ان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے کیا آپ سمجھے اس بات کو اس چیز کو جمی محدثین نے بیان کیا ہے شارحین بخاری اور آئیمہ حدیث جنہوں نے امام بخاری کے احوال لکھے کسی ایک نے بھی اس امر کو نہ انکار کیا نہ اس کے بیان کرنے میں صاف کی اس بات کو امام الفضل محمد بن طاہر المقدسی نے روایت کیا ہے امام عبدالقدوس بن حمام نے روایت کیا ہے انعدت فرماتے حول الباری تراج مجام ہی یہ احوال البخاری کی بات کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی دس سال کی عمر میں آپ نے حدیث کی کتابت اور حدیث کا سیما شروع کیا اور جب سولہ برس کی عمر کو پہنچے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں جس کو امام ابن حجر اسقلانی نے روایت کیا اور ان سے پہلے دیگر ائمہ امام بخاری کے قول کو اپنے اپنے وقتوں میں روایت کر چکے تھے اپنے اپنے وقت میں روایت کر چکے تھے تو امام ابن حجر اسکلانی نے امام بخاری کے حوالے سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ جب میں سولہویں سال میں پہنچا تو اس وقت میں نے تمام کتب اہل الرائے کی پڑھ لی بلکہ حفظ کر لی یہ امام بخاری کا قول یاد رکھ لیں جمی شارحین بخاری نے درج کیا بشمول امام چونکہ میں نے آپ کو بخاری شریف کے ساتھ امام ابن حجر اسکلانی کی فتح الباری کو ساتھ پڑھا رہا ہوں اس دورہ میں اور درس میں صحیح بخاری ما فتح الباری اب اسکلانی کی ہے اور ما ات شرح صحیح امام سیوتی کی تو لہٰذا میں حوالے زیادہ تر امام اسکلانی کے دوں گا اور ویسے بھی آپ کے شارحین میں متبر ترین امام اسقلانی تصور کیے جاتے ہیں تو وہ زیادہ صنعت تصور کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں تمام حدیث کے کام میں اس وقت تک نہیں بیٹھا جب تک میں نے تمام کتب اہل الرائے کی سولہ برس کی عمر میں پڑھ نہیں کر لی بلکہ حفظ نہیں کر لی یہ بات امام اسقلانی نے لکھا مقدمہ فت الباری صفحہ چھ سو چالیس پر فرماتے ہیں جب میں سولہ برس کا ہو گیا یہ امام بخاری کا قول ہے فرماتے ہیں حفظ تو کتابہ ابن المبارک و وقی و عرف تو کلام احاء یعنی اصحاب الرائے یعنی کلام اصحاب الرائے فرمایا جب میں سولہ برس کو ہو گیا تو میں نے امام عبداللہ بن مبارک اور امام وقی بن الجراح اور تمام اہل الرائے کی کتابیں میں نے حفظ تو زبانی حفظ کر لی تھی یہ بات بڑی اہم ہے یہاں پھر امام بخاری کا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ایک تعلق ثابت ہوتا ہے یہ بات سمجھنے والی ہے امام بخاری امام عبداللہ بن مبارک سے تو ملے نہیں امام عبداللہ بن مبارک کی وفات پہلے ہو گئی تھی وکیبن الجرا بھی 192 ہجری میں وفات پا گئے تھے امام عبداللہ بن مبارک بھی امام بخاری سے پہلے وفات پا گئے تھے ان کی کتابیں امام بخاری کے پاس کہاں سے آ گئی لام محالہ ان کے تلامزہ سے لیں لا محالہ ان کے تلامزہ سے لی اور ان کے تلامزہ میں سے کون ہو سکتے ہیں جن کے ذریعے امام بخاری کو ان کی کتابیں مل گئی ہوں گی میں نے واضح کر دیا کہ سب سے بڑے تلمیز اور شاگرد ان کے امام عبداللہ بن مبارک کے تو خود امام بخاری کے والد امام اسماعیل بن ابراہیم خود تھے کیونکہ طویل مدت ان کی صحبت میں رہے تو ان کے مسودات ان کی کتب اور وہ تمام مبیدات ان کے لائے تھے گھر میں ذخیرہ تھا ان کا وشال ہو گیا اور پرسنل لائبریری میں ان کی تمام کتب موجود تھی اور امام عبداللہ بن مبارک اور وہاں اولا کتب اہل الرائے رائے آہل الرائے کنہیں کہتے تھے یاد رکھ لیں سی بخاری میں جہاں کہیں ذکر اہل الرائے کا آئے گا یا امام بخاری کی دیگر کتابوں میں جہاں کہیں ذکر آئے گا اہل الرائے کا بغیر کسی دوسری رائے کے اہل الرائے سے مراد ان کے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلا ہوں گے ایک اصول کی بات یاد رکھ لیں یہ علمی پتے کی بات ہے اہل علم میں سے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ انکار اور اقرار علم کے بغیر بھی چلتے ہیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پتہ نہیں ہے بس ایسے ہی بحث برائے بحث بات کر دیتے ہیں تو اہل الرائے امام بخاری اور امام بخاری کے علاوہ اس دور کا اگر کوئی شخص ائما میں سے لکھے گا تو سمجھ لیں کہ اس سے مراد کوئی دوسرا امام اور کوئی دوسرا فرد نہیں ہے اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے تلا مزا ہے یہ بات ذہن نشین کر لیں اب دو نام لیے گئے ہفت کتابیں میں نے یاد کر لی امام ابن مبارک کی اور امام وکی بن الجرا کی کن کی ابن مبارک کی اور وقی بن الجرا کی ان کی کتابیں یاد کر لی تھی یہ امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر سولہ برس تھی امام عبداللہ بن مبارک امام بخاری خود لکھتے ہیں التاریخ تاریخ القبیر میں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اب رہ گئے امام وقی بن الجرا خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے جامع بیان العلم میں امام ابن عبد البر نے لکھا ہے امام مزی تہذیب الکمال میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی تبییز الصعفہ میں لکھتے ہیں